میں نے بات کی تھی حصے اور مانوی کی یعنی کہ وہ چیز جو محسوس ہونے والی ہے اور ان چیزوں کے ساتھ بھی کسی کو حفاظت میں دینا جو نظر نہیں آ رہی اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں جس سے وہ کسی مثلا فوڈ خراب نہیں ہوگی اگر اس کو کسی چیز کی پروٹیکشن میں دے دی کس کی پروٹیکشن میں دیتے ہیں اچھا اچھا ہوا میں ایک ویژلی سائن بنا دیتے ہیں گول دائرہ سا اور پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر آ گئے اور اب کوئی چیز آپ کے اوپر نہیں آئے گی اس کی پروٹیکشن دیتے ہیں دائرے کی السلام علیکم اور اس میں یہ تھا کہ لائٹ انرجی ایسی ہوتی ہے جو اللہ سبانہ کرا چکے نور ہے تو نور سے اور لائٹ ہمیں نظر آتی ہے نور ہوتا ہے تو اس کے تھرو ہم لوگ نور تو مگر لائٹ نہیں ہے یہ ان کا یہاں اب وہ کیا ہو گیا یہاں کیا گڑبڑ ہوئی تمسیل ہو گئی نا ٹھیک ہے آگے پھر فردر وہ کہتے تھے کہ آپ وہ ویژائز کریں دیٹ دا لائٹ از کمنگ یو اور آپ اپنے ہاتھوں سے آگے اس کو ٹرانسفر کسی بندے پہ کرنا ہے آپ اس کو اندر ڈال رہے ہیں لائٹ آ رہی ہے اندر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی تھی اوکے لائک ون تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو اینڈ سیکنڈ تھنگ اس پہ ہو دیٹ دس از گوئنگ ٹو ورک عقیدہ رکھیں آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سمبل جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ چیز نہیں ہیلپ کرے گی اور جس پہ اپلائی ہو اف درسن ڈز نو ہیو دس عقیدہ تو اس پہ بھی نہیں ہوگا تو اس کو عقیدے کے اوپر ہمیں خیال آ رہا تھا کہ آفٹر دس تھنگ ہم نے جو فرینڈس نے ڈسکس کیا تو اس میں یہ تھا کہ دعا میں بھی تو یہی ہے نا کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے تو اگر ہم نے عقیدہ یہاں پہ تو ہم وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں مور اوور اس میں جو میں کو کنفیوژن والا پارٹ کی تھی جنہوں نے سکھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ بشک شک دروت پڑتی رہے بے شک آئکل پڑھتی رہیں آپ اس طرح کے مطلب جتنی بھی آپ کو کلام آتا ہے آپ پڑھ لیں بٹ یو ہیمبل اب سمجھ آگے نا آپ کو کہ کہاں غلطی ہے اس میں اس میں غلطی کہاں ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں ریکی ٹھیک ہے کہ نہیں سوال کبھی آپ سے کسی نے کیا کئی لوگ جنرلی پوچھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے فائدہ اگر ہوا تو مشکل کہاں ہے استاذہ کل میں اپنی بہن کے ساتھ اسی چیز کو ڈسکس کر رہی تھی uh, وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے بکاز وہ ریکی ہیلر رہ چکی ہے لیکن اس نے آفٹر دیٹ اس نے ودرا کر دیا بکاز اس کے کچھ کوشچنس تھے جو اس نے اپنے اس ٹیچر سے پوچھے تھے اور وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا تھا آنسر وائز uh, یہ کہہ رہی ہے نا کہ اللہ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بیسیکلی میری بہن نے جو سیکھا تھا وہ جیپنیز اوریجن والا تھا اور اس میں وہ ایک لینیج بناتے ہیں اور وہ ویری مطلب بہت ڈرنے والی بات ہے کہ وہ آپ کو لینیج بتاتے ہیں اس لینیج میں جاپنیز بھی ہیں یہودی بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور آپ کو انیشلی بولتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے جیسا نہیں ہم لوگ ایک روحانی تعلق اور آپ کو وہ محسوس کرنا ہے اور ان کا ایک سپیسیفک طریقہ ہوتا ہے کہ رات کو گیارہ بجے جتنے بھی ریکی ہیلرز ہیں وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے گھر میں یا جہاں پر بھی وہ ایک پرٹیکولر سمبلس کو ایٹ پرٹیکولر ٹائم وہ کریں گے کیونکہ پوری دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایٹ اے ٹائم سے ایک انرجی پروڈیوس کریں گے اور ایک پرٹیکولر فریکوینسی پہ وہ مرچ کر جائے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب हैं کہتے ہیں یا کوئی بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں ہماری فریکوینسی ایک ابو لیول پہ, پہ پہنچتی ہے اور یہ ایک چھوٹے لیول پہ کچھ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں آ, میری بہن نے کوشچن پوچھا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو سیکھتی ہوں اور ایک ہندو سیکھتا ہے اور ایک تو میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے اس کو سیکھنے میں نے اگر میں نے یہی عقیدہ رکھ کر اس کو سیکھنا ہے خیر ان کو آنسر نہیں کیا اور میری بہن کا اس میں سے وہ ہو گیا تو کل میں ہی ڈسکس کر رہی تھی ریکی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی totally آپ کو اس بات پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ آپ خود چیزوں کو ہیل اپ کرتے ہو مجھے اس سے تھوڑا سا وہ ہوا ایک پرسنالٹی ہمارے پاکستان کے اس میں ہے جو بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کا ایک اسٹیٹس تھا میں نے پڑھا تھا کہ کہیں پر کوئی کلامٹی آئی تھی تو اس میں انہوں نے اپنے سارے ریکی ہیلرس کو ایڈریس کر کے بولا تھا ان سے جسے کہتے ہیں نا درخواست کی تھی کہ سارے ریکی کریں تاکہ ان لوگوں کی روحیں بحفاظت پرواز کر جائیں یعنی اس کا ان سے کیا تھا اگر وہ ریکی نہ بھی کریں مطلب لیکن یہ کانسیپٹ جو بنا دیا وہ تو کلنگ ہے نا اور دوسرا ایک اور کانسیپٹ ریکی کے علاوہ سائیکولوجی میں اور یہ ابھی نیو ٹرینڈیشن وائز بہت پرومیننٹ ہے لوگ اس کو بلیو کے طور پہ بھی فالو کرتے ہیں لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ ہے اور اس کے اوپر سیکریٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں میں خود اس کو بہت زیادہ فالو کرتی تھی اور مجھے ایک زمانے میں لگا ہے کہ اس نے بڑا افیکٹولی کام کیا لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ لا اٹریکشن کہتا ہے کہ آپ یونیورس میں کوئی بھی چیز اس مطلب اس کے اندر پھر یونیورس کے جو کریٹر کا थोड़ा ہے نا وہ تھوڑا سا ایک طرف ایک, ایک طرف ہو جاتا ہے بلیف میں جب آپ لائیں کہ میں کسی بیماری کو اٹریکٹ یا کسی بندے کو اٹریکٹ یا کسی چیز کو ریپیل صرف یہاں سے کر رہی ہوں سوچ کی قوت سوچ کی तो تو اور اس کو اگر ایز بلیف لوگ فالو کر رہے ہیں ایز اے بلیف تو وہ پھر جی جو بتا رہی تھی ریکی کیا تو میں نے اس کو دیکھا تھا میری کزن جب بیمار تھی ان کو کینسر تھا تو ہمارے گھر ایک رکی ماسٹر آئے تھے کرنے کے لیے ان کو تو اس وقت بالکل بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ میں تھوڑی چھوٹی تھی لیکن اب وہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ مطلب وہ بھی یہی کر رہے تھے کہ ان کو میں دس دن میں ٹھیک کر دوں گا اور ان کا کینسر جو تھا وہ لاسٹ اسٹیج پہ تھا اور وہ میرا خیال اگلے ایک مہینے فوت بھی ہو گئی تھی یہ دعوی بھی کسی کا کرنا کہ میں ٹھیک کر دوں گا یہ بھی غلط ہے کیونکہ شفاف میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں السلام علیکم السلام میں نے جو ایک چیز دیکھی تھی ایک دفعہ ٹی وی پہ کوئی کوکنگ شو آ رہا تھا تو میں صرف اس لیے آئی ہوں بتانے کے لیے کہ بعض اوقات لگتا ہے چیزیں بہت ہارم لگتی ہیں لیکن اگر عقیدہ بھی اگر ہم نے نہ پڑا ہو تو پھر تو ہم بالکل اس میں گرنے کے قابل ہو جاتے وہ کوکنگ شو تھا جیسے کالز آتی ہیں تو اس میں ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے ایک دفعہ کوئی طریقہ بتایا تھا چیزیں گم ہو جائیں تو کیسے ڈھونڈیں تو وہ تو ذرا سا دوبارہ ایکسپلین کر دیں تو انہوں نے کہا ہاں وہ بہت زیادہ فرمائش اس کی آتی ہے چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویسے بھی تو ایک ہی منٹ کا تو کام ہے تو آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو گمی ہوئی ہے نا تو وہ ذہن میں لائیں کہ وہ کیا گمی ہوئی ہے اور دیوار سے پتہ تین فٹ دور کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکھنا ہے یا موسا یا کلیم یہ دیوار پہ لکھ دیں اب موسا علیہ السلام پیغمبر ہیں کیا ہو گیا ان کا نام لکھے اچھا یا موسا یا کلیم لکھتے بس چیز مل جائے گی فورن لیکن جب وہ مل جائے نا تو اس میں اہم نقطۂ تھا کہ اس کو اب آپ نے ہاتھ سے مٹا دینا ہے وہ جہاں پہ بھی کھڑے ہو کے آپ نے کیا تھا نا تو ہوا میں اشارے میں جیسے لکھا تھا ایسے ہی وائٹ کر دینا ورنہ پتہ نہیں کیا کیلیمٹی آ جائے گی یا کیا ہو جائے گا اب اس کے بعد انہوں نے پتنی کتنی دفعہ یہ بات رپیٹ کی کہ بیٹا میں آپ کو جو یہ کلو بتا رہی ہوں نا یہ انتہائی افیکٹو ہے اور پھر کالز اور آنی شروع ہو کہ ہاں جی ہم نے کیا ہوا تھا تو ہماری فلان چیز جو تھی وہ بھی مل گئی اور وہ بھی مل گیا میں اس وقت یہ سوچتی کہ بچے ہیں یا اتنے زیادہ نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں بےچارے سیدھے سادھے ہر قسم کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اب کیا نہ کوئی خرچ ہے نہ کہیں جانا ہے نہ کوئی دھاگا چاہیے نہ کا تعویز کچھ بھی نہیں چاہیے نا جسٹ ہیو ٹو ڈو دس شرک کہ آپ کسی پیغمبر کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے اور آپ وہ بلیف جیسے میرا بہت عرصے سے بچپن سے یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ جو اسلام ہے اس کو ہم پڑھیں گے تھرو قرآن تھرو حدیث اور اس کے بعد صحابہ اور پھر کچھ اور میرے نزدیک علم اس طرح سے ٹرانسفر ہوا اسی لیے سب مسلمانوں نے حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے محنت بھی کی لیکن ہی ہیڈ اے بلیف کہ ایک تو یہ والا نالج ہوتا ہے اور ایک روحانی نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے دیتے ہیں And when he gets the تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کیا yes. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹ وہی مل رہی لیکن یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان پہ وہی کر رہا ہے اب وہ جیسے چاہے انٹرپٹ کریں اس کی دلیل کدھر ہے کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اتی اللہ وتی الرسول اور وہ تیسرا جو بتا رہی ہیں وہ بھی کہیں ہو؟ خود قرآن میں کہیں نہیں اس کی دلیل تو ان کو کس نے اتھارٹی دے دی کہ وہ کلیم کریں کہ ان کے پاس کسی خواب سے یا کسی بھی اور ذریعے سے کوئی چیز آ رہی ٹھیک ہے نا تو ہمارا معیار کسی بھی چیز کو لینے کا لوگوں کے دعوے نہیں ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے کلیم کرتا رہے گا کہ ایسا ہو جائے گا یا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے لیکن اس کے دعوے کو ہم کس طرح ایکسپٹ یا ریجیکٹ کریں گے کیا کرائٹیریا ہمارے پاس اپنی عقل سے؟, سے خواہشات سے نہیں دیکھیں گے کہ قرآن نے کیا بتایا اگین واپس وہی جائیں گے کیوں وہاں کو لکھا ہوا ایسی کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہم کوئی حرج نہیں اور پھر قرآن نے کہا ماں آتا کو مر رسول خدو ہوں کسی اور کا نام لیا وہ ماں نہا کو من ہوں تو اگر رسول نے نہیں دیا تو بس نہیں دیا کسی اور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں چلیے